بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے این میم تلک تلک تل مبین تو میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں لال بحیون اللہ ان شال قوم اے محمد شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں محدم اللہ كانوا عنه فقدوز نو تحزیوں ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ مو موڑ لیتے ہیں اب کے یہ جھٹلا چکے ہیں ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں اولم يروا إلى الأرض كم فيها من كل زوج إن فِي ذَلِكَ فی وَمَا کلیزن کری انفی زلی رَبَّكَ کم العزيز نبح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 موسل قوم, الظالمين قوم فرعون يَتَّقُونَ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسا کو پکارا ظالم قوم کے پاس جا فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے اخوف این کو سلی خوصم نالف ائی کت اس نے عرض کیا اے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے میرا سینا گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے قَالَ فکل انسول بال عرمی ان سلان بنی اس فرمایا ہر کس نہیں تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ قل الا لم نربك فينا وليدا ولبستفينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانتم من الكافرين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 حکمنی منل مبسلی و تلک محل بنی اس موسا نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم ادا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا رہا تیرا احسان جو ت نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا وما رب پھر نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے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 منہ لم السطم پھر اون نے اپنے کردو پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو کوم ال موسا نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آبا اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں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 والا ہوں جی تو کیا بھی موسا نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز بھی کال سچی تمین خو فرعون نے کہا اچھا تو لے اگر تو سچا ہے فألقا فإذا سعبان ونزع يده فإذا اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسا نے اپنا اصاب پھینکا اور یکا یک وہ ایک سری اجدہ تھا پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا کویدریجم کم بھی سکھری فمد پھر اون اپنے گردو پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو قالوا في يأتوك سحار انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجیے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں فجمع السحرات لمیقات یوم معلوم وقیل للناس ہل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرات ان کانو ہم الغالبین چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے کو اس نے کہا ہاں اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے قال لهم انتم موسا نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے وقالوا فرعون انا لنحن الْغَالِبُونَ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے فألقا موسیٰ فإذا تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ الٹی پھر موسا نے اپنا آسا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا اس پر سارے جادوگر بے اختیار سچتے بگر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو موسا اور ہارون کے رب کو پول تم لہو قبل کم انہوں کبھی رخم المکم سے م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 انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں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 وَإنَّا لَجَمِيعٌ اس پر فرون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنہ رہنا ہے فأخرجناهم من وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا هَا بَنِي إِسْرَائِيلٍ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیامگاہوں سے نکال لائے یہ تو ہوا ان کے ساتھ اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا مشرف صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعبب میں چل پڑے کلم الجمانی پال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 فنفلق فكان كل فرق ہم نے موسا کو وہی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا ازلف نس اری اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے موسا ہوں اج نئی تم اور موسا اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا کلبل اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی قومی اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو کالون کسی انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں هل تدعون او او يضرون اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں جدنا ابال انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے کال افو این تم تم سا بلو تم اب اس پر ابراہیم نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لِّي إِلَّا رَبَّ الذي الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ وَالَّذِي هُوَ يُطَعِمُنِي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 وجاللی س نی وجال میں سچ چی جائی ولی مِنَ ان بکل سلیم اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب مجھے حکم متا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر اور مجھے جنت نئیم کے وارثوں میں شامل فرما اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد بجز اس کے کہ کوئی شخص کلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دو بہکے کے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے قالوا وهم فيها بل نل مجریم سم لائی فی تن سلو اوتن سن کو مل می وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو سریع گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم یقینا اسم ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی قوم نوہ قوم نوہ نے رسولوں کو اذ قال لهم أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فاتقوا وآطيعون وما اسألكم عليه مِنْ اپ اجر میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے پس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹ کے میری اطاعت کرو انؤمن لك انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رضیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون نون کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے کاش تم کچھ شعور سے کام لو وما انا بطارد المؤمنين ان انا اللا میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھٹکار دوں میں تو بس ایک صاف صاف متنبے کر دینے والا آدمی ہوں قالوا لئن لم نوح لتكونن من انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا نوح نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا اب میرے اور ان کے درمیان تو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے فل مشہور آخرے کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی آدھ نے رسولوں کو چٹلایا ان قلو ہم ہوں دن تتو انگم وسول تتواہ یاد کرو جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں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 اتبنون بكل ريع ايه تنتعبسون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے اد بسم بش تم جب بری و اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جب بن کر ڈالتے ہو پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو تک امدک امدک جنتی خان ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو تمہیں جانور دیے اولادیں دی باغ دیے اور چشمے دیے مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے پالو سو رئی نواؤ تملم انحد اللہ وما نبی معذبی فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَهُ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب یقصہ ہے یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں آخر کار انہوں نے اسے چھکلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی سمود نے رسولوں کو چھکلایا اذ قال لهم اخوهم صالحٌ الا تتقون لكم رسول امین تت اللہ یاد کرو جب ان کے بھائی صولے نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں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 نخلیوں کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہے بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے ان باغوں اور چشموں میں ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں تنخی تین ساری ہی تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو پیوں امول مصرفی الَّذِينَ يُفْسِدُونَ في الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ان بے لگام لوگوں کی اٹاک نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحْحَرِينَ مَا انہوں نے جواب دیا تو محض ایک سہر زدہ آدمی ہے تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے قال سولہ نے کہا یہ اونٹنی ہے ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا اس کو ہر کس نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا کرو ہے دینی فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَهُ لا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرحيم. مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں اور آخر کار پچھتا کے رہ گئے عذاب نے انہیں آ لیا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 رسول امین یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوت نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو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 قالوا لا ان لم من المخرجين انہوں نے کہا اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا قال انني لعملكم من القالين ربنا نجني واهلي من ما اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں اے پرورتگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداروں سے نجات دے پر ہوں اجمائجری عليهم مطر فساء مطر آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا بچوز ایک بڑیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات بڑی ہی بری بارش تھی جو ان درائے جانے والوں پر نازل ہوئی ان فِي ذَلِكَ لَآيَةُ وَمَا كَانَ أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ <تصفح> یقیناً اس میں ایک نشانی ہے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 الَّذِي خَلَقَكُمْ الْأَوَّلِينَ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو کھاٹا نہ دو صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے وما أنت إلا بشر مثلنا وإن الكاذبين وم علينا بس من السماء نس كنت من الصادقين انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا اور ہم تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے کالم ناز شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو انہوں نے اسے چھٹلا دیا آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا ان في ذلك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 على قلبك لتكون من بلسان مبين وإنه زبر الأولين یہ رب العالمین کی نازل کرتا چیز ہے اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تُو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبے کرنے والے ہیں صاف صاف عربی زبان میں اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے او لم يكن لهم ان يعلمه علماء بن اسرائیل کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے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 تب بھی یہ مان کرنا دیتے سلکھ لا بل به میو مینو العذاب ہتلا دل علی فیم لا لو فلو حل نحن بہ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے ثم ما كانوا ما ما كانوا تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں تم نے کچھ غور کیا اگر ہم انہیں برسوں تک ایش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا وما من قرية الا لها منذرون وما كنا دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے وما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں نہ یہ کام ان کو سچتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں قل تجنمع الله الهن اخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الاقرب واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فَإن عصوك فقل تعملون بس اے محمد اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے اپنے قریب ترین رشتے داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ توازوں سے پیش آؤ لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری و ذمہ ہوں تو لال اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سچتا گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے هل السمع وأكثرهم كاذبون لوگو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاتی کس پر اترا کرتے ہیں وہ ہر جال ساز بٹکار پر اترا کرتے ہیں سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں والشعراء يتبعهم الم تر امفی کھل من ہومیہ پولون ن لو ادی نو آمل فل ختوں کے سرو میم ڈالیم بول <يَنقلِبُوا> رہے شرا تو ان کے پیچھے بہ کے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا اور ظلم کرنے والوں کو انقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں